حمد شریف اور نعت کو آج کل گانوں کی شکل میوزک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے نیز قوالی کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیے حمد اور نعت کو تو میوزک پر پڑھنا یہ ظلم عظیم لیکن ایک رواج چل گیا آپ کیا کیا جائے سمجھے صاحب ٹی وی پر ریڈیو پر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا قبضہ ہے اور لوگوں کو مزہ بھی اسی میں آتا شاید بغیر طبلہ سارنگی کے لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا نہ سننے میں یہ سب ناجائز قوالی میوزک کے ساتھ یہ بھی ناجائز ہاں بغیر میوزک کے جیسے نعت خانی ہوتی ویسے قوالی کرنے لگ جائے کوئی ہرنے کے طبلہ سارنگی کے ساتھ یہ ہمارے نزدیک ناجائز اگر مسئلہ جاننا چاہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب السمہ وہ ملاحظہ فرمائیے یا مختصر فتویٰ احکام شریعت میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا اس کا ملاحظہ فرمائے بغیر مزامیر کے تو گویا قوالی جائز اور نعت ایک مقدس عبادت ایک فریضہ ہے کیا کہنا چاہیے اللہ کا ذکر ہے بظاہر حضور کا ذکر ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس ذکر میں گانوں کی آمیزش یا میوزک کی آمیزش یہ تو رحمت سے محروم کر دے گی ایسا نہیں کرنا چاہیے